کہا کہ تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو یہ نہیں کہ کوئی بات تم نے لے لی اسلام کی اور کوئی بات تم نے لے لی کفر کی تو یہ اسلام سلام ہے یہ تو پورا پورا ہونا چاہیے کوئی بیٹا میرا ہو कोई बेटा किसी का हो कुछ कुछ तो बातें मानता है बाप की और कुछ कुछ बात मानता है पड़ोसी की तो बेटा कैसा तो पूरा बेटा का हुआ समझे समझे आप साबन नहीं समझे जी को समझ आया नहीं आया आपका बेटा हो اور آپ اس سے کچھ کاموں का, کے لیے کہیں, تو کچھ کام تو آپ کی بات مان لیں اور کچھ کاموں کے لیے پڑوسی منع کر رہا ہے نہیں مانتا آپ کی بات اور پڑوسی مانتا ہے وہ کیسا بیٹا اچھا بیٹا ہے وہ یا برا بیٹا ہے سمجھے لیے نہیں. نہیں, میرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھے As mm he -hmm. said, did you understand? What has he told you? If you have a son, and you, the son, when you tell him to do something, he listens partly to you, and partly he listens to the neighbor Now, would you call him a full son or half-son? Because he's not listening. In way. Yes. He won't be obedient son, is it? Yes, he's son. He does a کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور میں اللہ تعالیٰ پر ای مان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کاموں کے لیے کہا فرمایا تو ان میں سے کچھ باتیں تو میں نے مان لی اور عمل میں لے آیا اور کچھ کاموں کے لیے شیطان نے منع کیا اور ان باتوں کو میں نے نہ کیا تو شیطان کی آج ہی شیطان کی مانی آج بات اللہ تعالیٰ کی مانی اب بتاؤ میں بہت اچھا ایمان والا کہاں جیسے بیٹے کی مثال میں نے دی اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں ایمان والوں میرے ماننے والوں تمہیں چاہیے کہ تم پورے پورے طریقے سے اسلام کے اندر تاخیر ہو ایسا نہ کرو کہ کچھ باتیں تو تم میری مانو اور کچھ باتیں تم شیطان کی مانو حالانکہ شیطان تمہارا انکم ادوب و مبین شیطان تمہارا کھڑا دشمن ہے لیکن پھر بھی تم شیطان کی بات مانتے ہو اور رحمان کی بات نہیں مانتے کہ جس سے تمہیں تعلق دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس تعلق ہے اب بتاؤ اگر میں ناراض ہو گیا اور تمہارا سارا کھانا پینا پہننا عزت آبرو سب میرے اختیار میں ہے اگر میں ناراض ہو گیا تو کیا شیطان میری ناراضگی کو ہٹا سکتا ہے میں تو شیطان کی حرکتوں کو ہٹا سکتا ہوں لیکن شیطان میری باتوں کو نہیں ہٹا سکتا پھر تم شیطان کی بات کیوں مانتے ہو میری بات پوری پوری کیوں نہیں مانتے میں کہتا ہوں کچھ اور تم کرتے ہو کچھ اور کچھ کرتے بھی ہو تو تھوڑی تھوڑی کرتے ہو تھوڑی تھوڑی چھوڑ دیتے ہو یہ تم نے کیا مانا مجھے کو کہتے ہیں ماننا یوں کہہ رہے ہیں اور ماننے کی بات میں نے صرف نمازی کی نہیں کہی تم تو اے میرے ماننے والوں جو پہلی بات میں نے بتلائی کہی تھی نماز کی تم تو اس کو بھی نہیں مانتے کہ امر کہاں کر رہے ہو تم اور آدمی کی پہچان امر سے ہوتی ہے باتوں سے نہیں ہوتی بیوی بی بی باتیں باتیں باتیں باتیں محبت, محبت کی میاں کے ساتھ خوب کرے اور ایسے کرے کہ جیسے معلوم ہو کہ اس سے زیادہ مجھے میرے ساتھ محبت کسی کو نہیں ہے لیکن جب میاں کاموں کے لیے کہے تو بھی مانتی نہیں کیا ہوا کبھی کچھ کام کر دیا ورنہ اکثر میاں کے کہنے کی اتار کام نہیں کرتی میاں بلاتا آتی نہیں دس آٹھ دس, دس دفعہ بلانے پر ایک آدھ دفے آ گئی کھانے کا جب وقت آتا ہے تو ٹھیک سی پکاتی نہیں مہمان اگر آتے ہیں تو کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اب بتا وہ میاں اپنی بی بیوی سے خوش ہوگا پھر اللہ میاں ایسے ممن بندے سے کیسے خوش ہوگا کہ کہنے کو تو کہتا ہے لا اللہ لیکن کرنے کے مسئلے وہ لا الا اللہ کا جو تقاضا ہے وہ نہیں پورا کرتا تو اور صرف نماز ہی نہیں ہے نماز کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں لباس لباس کپڑے کھانا دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی تجارت کا معاملہ کرنا تو عبادت کے علاوہ نماز روزہ حرکات کہتے عبادت اس کے علاوہ آپس کے باہمی لین دین کے بھی معاملات ہیں اس کے علاوہ اپنے بی بچے اور پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں اس کے علاوہ اپنے پہننے لباس کا بھی ایک ڈھنگ اور طریقہ شریعت کا ہے اس کے علاوہ اپنے کھانے کا بھی شریعت کا بھی ایک خاص طریقہ ڈھنگ ہے لیکن حضرت نماز کے علاوہ ان چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو اس میں مسلمان کسی ایک کو بھی نہیں کر رہا مسلمان کی شکل اور طرح کی سورج شکل اور غیر مسلمان کی صورت شکل اور طرح کی یونیفارم یونیفارم ہر قوم کا ہر جماعت کا ہوتا ہے ایسے ہی مسلمان ایک قوم ہے مسلمان ایک الگ مستقل اللہ کے ماننے والی ایک قوم ہے تو اس کے لیے بھی یونیفارم اللہ تعالی نے بیان کیا تاکہ اس یونیفارم سے, یونی فارم سے پہچان ہو سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مول بندہ ہے مسلمان ایسے لباس اور ایسی سورج شکل نہ ہو اس کی کہ جس سے یہ نہ پہچان کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں کیونکہ نماز تو جب نماز کے لئے سے مسجد جاگے گا اور نکلتا ہوئے مسجد دیکھیں گے تو سمجھے کہ مسلمان ہے لیکن ہر وقت پہچان کس طرح ہوگی ہر وقت کی پہچان جو ہے وہ سورج سے ہوگی اور لباس سے ہوگی جب وہ مسلمانی لباس پہنے گا تو اس سے پہچان ہوگی کسی ایسی جگہ چلا جائے یا بڑا شہر ہے اس بڑے شہر کے اندر ہر ایک ہرے کو نہیں جانتا اور کسی محلے میں چلا جائے سڑک پر چلا جائے اور پہلے سے کوئی تال جان پہچان نہیں ہے تو اب کیسے پہچان ہوگی مسلمان ہے کیونکہ لباس تو مسلمان کا سنی اور صورت مسلمان کی سی نہیں اب کس طرح پہچان ہے کہ مسلمان ہے جو انگریز کا لباس یا جو ہندو کا لباس وہ ہم پہنے ہوئے ہیں جو صورت شکل ہندو کی ہے وہ ہماری جو صورت شکل انگریز کی ہے وہ ہماری جو کھانا پینا طریقہ ہندو یا انگریز کا ہے وہ ہمارا اور ہم جانتے ہیں نہیں اس کو تب کس طرح پہچانیں جب نہیں پہچانیں گے تو سلام کس طرح کریں مسافہ کس طرح کریں اپنے بھائی کے حال کو ہم کس طرح معلوم کریں تو جو حقوق مسلمان کے مسلمان کے ساتھ ہے وہ چھوٹ گئے اور پہلا حق مسلمان کے مسلمان کے ساتھ جاتے آتے میں السلام علیکم لاز شریف ٹھیک بہت سلامی نہیں کر سکتا کوئی خبر نہیں. مسلمان بھی ہے نہیں تو یوریفارم جس کا آپ خوب جانتے ہوں گے یہ ضروری ہے اسلام کے اندر بھی ایک یونیفارم کا مقام ہے بہت اونچا وہ بھی ضروری ہے جو اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا دل جانے ایمان کو لیکن اس کی سوج کہہ رہی ہے کہ ایمان تو میرے اندر ہے لیکن کچا ایمان ہے اس کا لباس کہہ رہا ہے کہ ایمان تو ہے میرے اندر لیکن بہت کچا ایمان ہے میرا کہ میرے زندگی کے صورت سے لباس سے میرا بھی ہونا نہیں معلوم ہو تو اس کو افسوس بھی نہیں ہے اس کو شردگی بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیں تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو اپنا طریقہ سہی یونیفارم کا قائم رکھ کر اپنی طرف بلا لیتے کھینچ لیتے ہم نے دوسروں کا یونیفارم اختیار کر کے دوسروں طرف کھینچ گئے غیرت, غیرت کے خلاف شرم کے غیرت کے خلاف تو ایک اسلامی چیز ہے اور ایک غیرت کی چیز ہے تو مومن مومن ہو کر ایسا طریقہ افطار کرے کہ وہ مومن ہونا نہ ہو اس کا تو کسی نے کی بات اور غیرت بہت اونچی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ غیر الب الغیور اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور رت والے کو دوش رکھتے ہیں تو نماز سے بختی چیز ہے اور جس کو نہ پڑھتے دیکھیں گے مسجد سے نکلتا دیکھیں گے ہم سمجھیں مسلمان ہیں لیکن ویسے کوئی پہچان مسلمان ہونے کی نہیں ہوگی اس لیے شکر صورت بنائی ہے غیر مسلم کی رت والے کو ساتھ کہنے کو ہے کہ میرا ہے لیکن بتانے کو بتاتا ہے میں اللہ کا نہیں ہوں میں تمہارا ہوں بس یہی سن جی گہری بات ہے نہیں کہ کیا کہ بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ کا ہوں لیکن امن سے بتلاتا کہ میں ابا آپ کا نہیں ہوں میں کہتا ہوں دکان پر جا نہیں جاتا میں کہتا ہوں فلاح جگہ نہ بیٹھ بیٹھتا ہے تو کہنے کو تو آواز کرتا ابا ابا لیکن ابا نے جو کہا دکان میں نہیں گیا ابا نے کہا دیکھو فلے جگہ وقت بیٹھو نہیں مانا کہ ابا کہنا کافی ہے ابا خوش ہوگا کہ ابا ابا تو کرتا ہے لیکن بات مانتا نہیں بلکہ ابا کرتا ابا کے بارے انکار تو چام چام کہتے ہیں خال کو چام پیارا نہیں ہے کام پیارا ہے یا نہیں میں موٹی موٹی طرح سمجھا رہا ہوں چاند پیارا نہیں ہے کام پیارا ہے اگر بیوی ہمارے کام میں نہیں آ رہی تو کسی لیے خوبصورت ہو بڑی بڑی آنکھیں بھی ہیں رسائی کچھ پھول ہیں ابھرے ہوئے ہیں اور گوری چٹھی ہے لیکن میرے کام میں نہیں آ رہی تو کیا اس بیوی کو پسند کریں گے آپ اسے تو کالی اچھی کام تو, کام میں تو آ رہی ہے وہ تو چاند پیارا نہیں ہے بلکہ کام پیارا ہے چاند تو ابو جہب کا اور ابو جہل کا بہت گورا تھا جیسے آگ کا انگارہ سو سفید اور ہرش بلال ہرشی پیارے ہوئے لیکن ابو لیب پیارا نہیں ہوا بلال پیارے ہوئے تو چاند سے کیا ہوتا ہے کام سے ہوتا ہے دنو شہری تو پڑتا رہے دنو شہید تو پڑتا رہے جیسے معلوم ہو کہ محبت ہے لیکن جس کے لیے دنوشی پڑھ رہا ہے اس نے جس کام کو لیے کہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے کہ <متحد> رسول پہن کی کا چہرہ کیسا تھا کیا میرا چہرہ آپ کا سا ہے میں سوچوں آپ کس قسم طرح سے کھانا کھاتے تھے میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں سوچے یہ بات کر رہا ہوں میں سوچے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا جس میں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی کہ حضور پارم نے کبھی میز کرسی پر کھانا نہیں کھایا میز کرسی پر کھانا کبھی نہیں کھایا اور من کیا اور یہاں تک میں نے کیا کہ اوپر رکھ لو کھانے کو تم نیچے بیٹھ جاؤ من کیا حضرت مت کرنا ایسا اب میں کھانا کھاتا ہوں میز کرسی پر میں کھانا کھاتا ہوں بیٹھتا ہوں نیچے اور کھا رکھا ہوا ہے ٹیبل اس پر کیا حضور کے حکم کے خلاف ہوا اور حضور کے کھانے کے طریقے کے خلاف ہوا لیکن میں خشور پکا ممیر ہوں میں پکا تیندار ہوں مجھے حضور سے بڑی محبت ہے کیا محبت ہے یہ اور زروشی پڑتا ہے کیونکہ زروشی پڑنے میں کچھ ختم نہیں کرنا پڑتا کچھ محنت نہیں کچھ مشقت نہیں چلتے پھرتے لیٹے بیٹھا ڈپانا ہے بس لیکن اس طرح سے دیکھی کو نہیں چھوڑتا اور جب کھانا کھاتا ہے تو ہاتھ نہیں دھوتا دونوں ہاتھ نہیں دھوتا یہی دھو لیا کہ کھانا ایسے کھانا ہے جب کھانا کھانا بیٹھتا ہے تو پالتی مار کر بیٹھتا ہے نے من کیا پالسی مار مت کھانا جانتے پالتی مارا نہیں مت کھانا یہ اس طرح مت کھانا اب جب کھاتا ہے تو الٹے ہاتھ سے تو بسکٹ کھا لیا الٹے سے چا اور سس منع ہے الٹے سے کھانا الٹے سے پینا سس ہے اور آپ نے فرمایا کہ الٹے سے تو شیتان کھاتا پیتا ہے اور تم رحمان کے بندے ہو میری امت کے بچے ہو شیتان کی پیر بھی کرتے ہو ایک اُلٹے ہاتھ سے کھاتے ہو الٹے ہاتھ سے پیتے ہو میں نے کبھی ہاتھ سے کھایا میں نے کبھی ہاتھ سے پیا کسی سے پوچھنے لیا ہوتا یا تو تم یا تو تم قانون پڑھتے یا جن کو قانون صحیح ٹھیک معلوم ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں ان سے پوچھتے یہ آزادی کیسی میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف اردو فرماتے ہیں عربی کا جو اردو کا ترجمہ ہے میری امت ہو کے ہو میری شریعت کے خلاف بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے میں تو تم کو اپنا پورا وفادار بنا کر اور بن کر چھوڑ کر آیا تھا آج میرے سامنے تمہارے نام آماد آتے رہتے ہیں پیر جماعت کو میں ان کے اندر اپنے طریقے کے خلاف دیکھتا ہوں جو میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ویفائی تم نے کہاں سے سیکھی کس نے دھوکا دیا تم کو کس کے کہنے میں آ تم تم تو بڑے وفادار تھے جیسے کہ آپ دوست سے کہیں بیوی سے کہیں بیٹے سے کہیں کہ تم تو بڑے میرے کہنے میں چلتے تھے بیوی تو, تو میرے بڑے کہنے میں چلتی تھی کبھی خلاف نہیں کیا بیٹا تو میرے کہنے پر چلتا تھا کبھی خلاف نہیں کیا آپ نوکر سے کہیں تو جیسا نوکر تو مننا بہت مشکل تھا تو تو بڑا وفادار تھا یہ آج بیٹے سے تو کیا ہو گیا کہ وفاداری کہاں چلی گئی بیٹی بیوی وفاداری کہاں چلی گئی ارے نوکر یہ آج اب کیا ہوا یہ شکایت کریں گے اس سے کہ تو, تو بڑا وفادار تھا یہ کیا ہوا ایسی حضور ایک فرما رہے ہیں کہ میں تو تمام وفادار چھوڑ کر آیا تھا یہ تم نے کہاں سے سیکھی کس کے بہکانے میں تم آ گئے عجیب شکوا ہے افسوس کا رج کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہوئے ہو کر نفرت کی دعائیں کی ہیں اور پاؤں میں ورم آ, آ گئے ہیں ایک آج ہم آپ کے امتی بے وفا ہیں کہ ایک, ایک چیز کو ہم نے چھوڑ کر ساری کی ساری عملی زندگی خراب کر دی نمازوں کے پاس ہم نہیں جاتے روزوں کے پاس ہم نہیں جاتے سورہ شکر لباس وغیرہ کے صحیح طریقے سے پہلے کے پاس ہم نہیں جاتے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو صحیح طریقے سے ہم کھانا کھانے نہیں بیٹھتے ایک ایک کر کے اسلام کی تعمیر عمارت کی اینٹ مسلمانوں نے نکالنا شروع کر دی اور جب ایک ایک اینٹ عمارت کی تعبیر کی ایک ایک اینٹ نکلتی رہے گی تعمیر رہے گی عمارت رہے گی کوئی دن وہ آگے گا عمارت بیٹھ جاگے گی اور بیٹھتی چلی جا رہی ہے بیٹھتی چلی جا رہی ہے کسی جگہ مسلمانوں کی خوش ہے جس کے پاس کوئی دولت ہے خوش ہے لیکن اللہ تو خوش نہیں اور یہ دولت اس کے معنی عجیب ہے یہ دو لات مار کر اور چل دیتی ہے کسی دوسرے کے پاس پھر وہاں دو رات مار کر پھر کہیں اور چل دیتی ہے کبھی کسی کے پاس یہ ہمیشہ رہی ہے بادشاہوں کی بادشاہت جو سڑک پر کے بیٹھتے تھے بڑی ہے شکل کے ساتھ اور بہترین پوشاک پہن کر تخت پر آج کہاں ہے اور دنیائی کی زندگی میں ان کی زندگی خراب ہوئی یا نہیں ہوئی سب کو زمین کے اندر جانا ہے یہاں رہنا نہیں ہے اس زندگی کا خیال کرنا ہے جہاں ہمیشہ رہا ہے کہ وہ کس طرح بنے گی زندگی وہاں کس طریقے سے معاملہ پڑے گا یہ دنیا تو ختم ہو ہی آگے گی رہ نہیں سکتی ذرا سا تھوڑا سا کپڑا لے کر جائے گا بس باقی سب چھوڑ جائے گا جس کے لئے نہ حلال کا خیال نہ حرام کا خیال نہ جائز کا خیال نہ ناجائز کا خیال نہ دوسرے کے ماروں کو ختم کرنے کا خیال نہ دوسروں کے مکانوں پر قبضہ کرنے کا خیال نہ دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کا خیال ساتھ لے گیا ہے کون ساتھ لے جائے گا چھانتا ہے خاک چھانتا ہے خاک کیا گھر بنانے کے घर گھر بنانے کو میں نہیں کرتا گھر بنانے کو میں نہیں کر رہا یوں کہتا چھانتا ہے خاک کیا گھر بنانے کے لیے فکر رہنے کا نقر آیا ہے جانے کے لیے لیکن <سؤال> دیکھ، کوئی بھول کو بھی خدم نہیں آتا تو ہم نے حضرت ایک ایک چیز کی اچھے پڑھے لکھوں بھی اچھے پڑھے لکھوں بھی چھوڑ رکھی ہے صرف نماز پڑھنے کا جو لباس پڑھ لیتے ہیں جو اچھے, اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے جیسے بختی چیز ہے مقرر کی گئی ہے اور جو پڑھ لیتے ہیں یہ بختی چیز نماز بھی تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں میں خود اپنے سے یہ پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا تج پر کیا اثر آیا بس یہ کہ جا کے کھڑا ہو گیا کچھ پڑھ لیا کچھ جھک گیا کچھ زمین پر پڑ گیا کچھ بیٹھ لیا پھر السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ کس طرح پڑھی کس طرح پڑھنا چاہیے تھی کبھی اس کا بھی جائزہ لیا کہ میں نماز پڑھ کے صبح کی نکل کر آ رہا ہوں جیسا پڑھنا چاہیے تھی پڑھی یا نہیں پڑھی اس میں کچھ کثر تو نہیں رہے کچھ کمی تو نہیں رہی اس کے اندر یا کا خانہ پوری ز... جانتے آپ ضابطے کی ایک خانہ پوری ان کا سیدھا بزرگ کیا بھاگا دوڑی نہ سنت کے خیال نہ مستحب کے خیال اور بھاگا دوڑی جا کر جس طرح چاہ مسجد کے داخل ہو گیا چاہے الٹا پیر رکھا گیا چاہے سیدھا پیر رکھا گیا اور جب کھڑا ہوا تو میں اس کا نقصان نہ کیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہاتھ میں کو کس طرح اٹھانا چاہیے کس طرح باندھنا چاہیے کس طرح پڑھنا چاہ, حرف نکالنا چاہیے کس طرح جھکنا چاہیے کس طرح سیدھے میں جانا چاہیے کس طرح سیزے کے اندر ہاتھ اور ناک اور پیشانی رکھنا چاہیے کھڑے ہوں تو کہاں دیکھوں روپ میں جاؤں تو کہاں دیکھوں سیدھے میں جاؤں تو کہاں دیکھوں بیٹھوں تو کہاں دیکھوں اور ہر کو صاف پورا پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا کان میں آواز میرے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی کبھی کبھی رہ رہ کر کچھ یاد آتا تھا کہ نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سلام پھیرا اور الٹا سیدھا وہاں سے نکلا کہ الٹا پاؤں پہلے نکل رہا ہے باہر یا سیدھا پاؤں نکل رہا ہے باہر اور وہاں سے نکلتے ہی کسی نے طبیعت کے خلاف جب کی بات کیا رہی لڑنے لگا نماز کیا کہتی ہے ابھی تو, تو اللہ کی عزمت اور تعظیم کر کے باہر آیا تھا اور ابھی تزبت کو بھول گیا تعظیم کے بھول گیا اور ان آنکھوں کو تون غیر عورت کے ساتھ ڈالنے لگا غیر عورت پر تو یہ نگا ڈالنے لگا ابھی تو خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا خدا تک دیکھ رہا تھا خدا کی عزمت تو ظاہر کر رہا تھا وہ تیری محبت عظمت وہ خوف کہاں چلا گیا جو تر غیر عورت پر نگاہ ڈال ہے نماز اندر دہی کہتی ہے تو نماز کو بھی نماز پڑھنے والا نماز کے طریقے سے اس طرح پڑتا ہوتا تو دوسری جو برائیاں میرے اندر تھی وہ کچھ تو نکلتی کشت تو دور ہوتی مگر ایک بھی دور نہیں ہو رہی غصہ میرا وہیں پر ہے حرام حلال کا خیال نہ کرنا وہیں پر ہے محرم عورتوں پر نگاہ ڈالنا لڑکیوں پر نگاہ ڈالنا میرا وہیں پر ہے کوئی جھجھک کوئی ڈر میرے اندر نہیں ہے خدا کا خوف کسا, کھڑے ہو کا جواب دینا ہے جب تک جو کچھ ہوا ہوا اب میں اس چیز کی لوٹا دوں اب میں آئندہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں میں اپنی زبان کی رکاوٹ کروں کہ کسی کو برا بھلا نہ کہوں تو نماز تو پڑھی لیکن نماز پڑھنے کا اثر نہیں آیا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑے بلکہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن نماز کے اندر یہ خیال بھی کرنا ہے مجھے کہ کس طرح پڑھوں اور کس سرحے پڑتے پھر باہر نکل کر اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ خوف میرے اندر بڑھتا چلا جائے ہر تعالیٰ کی محبت میرے اندر گبتی اور چبتی اور بہتی چلی جاوے اور اس کا یہ اثر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو مجھے معلوم ہوتے رہے میں اس پر لپک کر عمل کرتا رہسا ذہن بن جائے میرا کہ میرا حاکم مجھ سے ناراض رہو میرا آقا مجھ سے خفا نہ ہو اگر خفا ہو گیا حاکم برخاست کر دے گا مؤثر کر دے گا جہاں تم کام ٹھیک نہیں کرتے ہو تم کو برخص کر دیا گیا تو دنیا کی حاکم کا تو تحت خیال کرتا ہے لیکن یہ تحت بندہ اللہ تعالی آکن حاکمین کے قانون کا کرتا تو دنیا خاکم اثر ڈرتا ہے نوکری وہی دلاتا ہے روزی وہی دیتا ہے چین سکھ آرام عزت وہی دیتا ہے اس کا ڈر نہیں تو ہم مومن کہلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا آئی لزیر امن اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو فر میں اسلام کے اندر کا پورے پورے وراثت کبھی ہوں تابے داری مت کرو تو بات کے پیروں کی اس کے قدم با قدم بچرو کیوں اس لیے ان لہو نکم ادب و مبین ادب وہ تو تحقیق یعنی شبہ ان کے مانے ان نہو شیتان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے اور دشمن کی بات تو اگر کوئی خیر کی بات بھی کہتا ہے تو دشمن کی بات مانی نہیں جاتی بلکہ جو دشمن ہے نہیں اس ہوگی نہیں مانتا حالانکہ وہ اچھا مشورہ دے رہا ہے، نہیں مانتا اور جب مشورہ گھوڑا دے رہا تو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں معلوم ہے اور اس حکم کے خلاف جو بات کہہ رہا ہے وہ شیطان کی بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو معلوم ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف جو شیطان نے بات ڈالی ہے اندر اس کو کر لیا تو رحمان کی بات ہے مانی کہ جس کی رحمت سے فادہ پہنچتا شیتان کی بات مانی جس میں عدالتوں سے بڑی نقصان تو یونیفارم میں نے کہا تھا یونیفارم تو یونیفارم میرا لباس کے لیے بھی ہے یونیفارم اسلام کا میرے چہرے کے اندر بھی ہے یونیفارم میرا کھانے اور پینے کے اندر بھی ہے ہر چیز کے اندر یونیفارم ہے اس کو وزاقا اور سورج شکر لباس کہا جاتا ہے دیکھ یہ موٹی سی بات ہے پولیس, پولیس کا محکمہ ہے کہ نہیں پولیس کا محکمہ اور فوج کا محکمہ ہے نہیں اچھا <احسن> <coughs> <coughs> پولیس کے اندر کپتان ہوتا نہیں ہوتا شب <سبحان> کپتان <coughs> ہوتا نہیں اور فوج کے اندر کپتان ہوتا نہیں ہوتا پولیس کے کپتان کی وردی اور طرح کی ہے بلّا بھی اور طرح کا ہے اور فوج کے کپتان کا لباس بردی اور ہے اور بلّا اور ہے اگر پولیس کا کپتان فوج کے کپتان کے لباس کو پہن لے اور فوج کے کپتان کا بلڈا لگا لے اور جنرل انسپیکٹر پولیس جو بہت اونچا ہوتا ہے اس نے پولیس کے کپتان کو بلایا جو اس کا اب سرکاری افسر ہے اشتراک اب وہ پولیس کا کپتان فوج کے کپتان کا کی وردی پہن کر اور بلّا لگا کر جنرل انسپکٹر پولیس کے پاس جا رہا ہے اطلاع کی بلاؤ اندر گیا سلام بھی کیا جنرل انسپکٹر دیکھ رہا ہے کہ نام تو وہی ہے جو اطلاع کی ہے اور میں نے بلایا تھا اسی نام کے پولیس کے کپتان کو تو پولیس کا کپتان نہیں ہے کہ لباس منع کر رہا ہے لباس تو فوج کے کپتان کا پہنا ہوا ہے کپتان کب سے بنا ہے فوج کا کپتان کب سے بنا ہے بھائی بہت اونچی ترقی ہو گئی ہے تم تو پولیس کے کپتان تھے حضور میں تو پولیس کا کپتان ہوں او لباس کیا ہے لباس تو فوج کے کپتان کا ہے اچھا برخاست یہ تم نے قانون کی شکریہ کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تم نے کہا ڈسمس برخاست ہوگا یا نہیں ہوگا سوچو ناراضی ہوگا وہ کہے گا تو اس بات کرتے مدد چوارے ہوتے ہو یہ کہے گا وہ خوش ہوگا تو مدد چوارے ہوتے ہو بڑک ناراض ہو کر جناب نوکری سے گیا اور سزا بول دی جیل خانہ اب یوں کہ جناب وہ لباس بھی حکومتی کا ہے یہ لباس بھی حکومتی کا ہے اگر میں دوسرے کے محکمہ کا لباس پہن لیا تو کیا رجے وہ بھی تو حکومتی کے لباس ہے اچھا بول بھی ہو خلاف کرتے بولتے بھی ہو کوئی ہے حضور گرفتار کر میں غلط نہیں کر رہا میں غلط نہیں کر رہا حضرت ٹھیک ہی طریقے سے کہ تمہارے جسم کے اوپر یہ ہمارا یونیفرم اسلامی جو بیان کیا بتایا گیا تھا اے میرے بندے مسلمان ہو وہ تم نے کیوں چھوڑا دوسرے کے لباس کیوں کیا دوسرے کی صورت تم نے کیوں بنائی اس کا جواب دوں یہ میں نے موٹی موٹی مثالوں میں اپنے بھائیوں کو بات سمجھائیے اور سمجھانا بیٹھنا سننا پوچھنا کہنا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے پی غلطیاں معلوم ہوں ہمارے اپنی جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں وہ معلوم ہوں اور اپنی ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالیں اور اپنی روح کے ایمان کی تندرستی یا صحت اپنے اندر اچھے قائم کریں مضبوط قائم کرے جیسے جسم کی بیماریوں کو اپنے اندر نکالنے کی کوشش کرتا ہے موت تو آئے گی بیمار بالکل نہیں رات کا اچھا چکانا سویا تھا سب کو دیکھا تو بڑا پڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا رات کو سویا اٹھتے ہی نہیں جا کے دیکھا رو ہے ہی نہیں موت اپنے قبضے میں نہیں معلوم کہ کب آتی ہے یہ نہیں کہ میں جوان ہوں ابھی دادا بیٹھا رہتا ہے توتا مر جاتا ہے ایسا نہیں ہے بہت ہے ایسا بیمار جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب مرا وہ تو اچھا ہو گیا اور جو تندرست تھا وہ ٹھوکر لگی مر گیا رات کو سویا مر گیا تو اگر جسم کا علاج میں نہیں کراؤں گا تب بھی مرنا تو ہے لیکن نس اگر میں جو بیمار ہوں وہ دور نہ کیا تو یہ نہیں کہ مر گیا تو اب مرنے کے بعد معاملہ پڑے گا اس سے اب بتلائیے کہ کون سی چیز کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے جسم کے مرض کا اتنا اہتمام کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کی تلاش کرتا ہوں لیکن نفس کے جو اندر بیماری ہے جو ہماری ایمان کو بھی کھونے والی ہے اس کی طرف اتنی غفلت کہ اس نرس کے مرض کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں حالانکہ مرنے کے بعد اور تو زندگی میں ہر تالہ کے سے محرط ملتی ہے ہر تعالہ کے یہاں سے مہرت ملتی ہے تو حریم ہے لیکن مرنے کے بعد اس مرض کا چلے گا پتہ جو میں نے اس مرض کو پھر سے نہیں نکالا تو جس طرح کھاتا تھا اسے طرح بھی کھاتا ہوں جس طرح پہنتا تھا اس طرح پہنتا ہوں جو لباس میرا تھا وہ اب بھی ہے, ہے اس میں کوئی میرا فرق نہیں آتا پھر سنا کیوں تھا سننے کے فرمائش کیوں کی تھی کوئی کھیل تھا سنیما ہو رہا تھا کہ اچھا ڈرامہ دکھانے والے ہماری بستی میں آیا ہوا ہے لا دا اس سے ہم کہیں ڈرامہ ہم چاہتے ہیں آپ کا دیکھنا اس لیے نہیں آتا وہ اس لیے نہیں ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے امراض معلوم ہو جائیں اپنی کمزوریاں معلوم ہو جائیں اپنے ایمان کے اندر فرق آئے ہوئے ہم کو معلوم ہو جائے تاکہ ہم ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں میں ابھی اپنے بھائی سے کہا تھا میں بھائی سے کہا تھا جن سے کچھ ہوتی ہے تو یہ لگی سے ان سوچ کے نا کہ وہ کھل جاتا ہے میں نے بے چارے بھائی سے کہا تھا کہ خیر آپ ہی جانے دفتر میں جاتے ہوں نوکری کرتے ہوں اور یہ کرتا آپ نے اندر کر لیا ہے اس کو تو آپ جانے لیکن مسجد کے اندر تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ کُرتے کو اوپر نکال کر پتلی اوپر کر لیں آپ تو انہوں نے چونکہ مجھے گستاخ بہتر بنا دیا تھا اپنی وہ سے ہمت گئی کہنے کی ہرشت سے نہیں کہا جاتا ہر سے نہیں کہہ سکتے انہوں نے ہی بیٹھے بیٹھے اسے اوپر دل خوش ہو گیا میں نے ان سے کیا چھین لیا میں ان کو کیا دے دیا دل خوش ہو گیا اور امید ہو گئے کہ انشاءاللہ شاء آئندہ خیال رکھیں گے اب مسئلہ یہ گا کہ جب اس کے اندر لگا ہوا ہے جی تو گھر میں رہتا ہے لڑکیاں بھی کرتا ہے اور یہ پہنے ہوئے ہیں اور یہ پورا چپکا ہوا ہے بیچوں کے حصے سے جی تو کیا اس کا احساس نہیں کہ گوڑ گوڑ ہے موٹے موٹے ہیں کیسے ہے شرم کیا کہتی ہے مگر جو چیز اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو اس کا برا ہونا بھی نگاہ سے نکل جاتا ہے hmm. کہ اس میں کوئی برائی ہے اور بڑی برائی ہے تو گھر کے اندر بھی رہنی چاہیے سراہ پر کیا سک بچے کرتا ہو ذرا کچھ نیچا لو کون کہتا ہے نیچا وہ تو عرب کے, کے پہننے کا لباس کا طریقہ پہلے ہی سے تھا نیچا کرتا پہننے کا खुजूरी पहनते थे अगर हम इसलिए से पहने खुजू पहनते थे सब मिल जाएगा तो ये सुनते इबादिया नहीं है नीचे कुर्ता पहनना ये सुनते आदिया है आदत अब में अब मैं जाइए आप जज करने गए हो सबके कुर्ते नीचे मिलेंगे आपको सबका हो चाहे वो भंगे का, का काम करता हो चाहे झाड़ू दे रहा हो कोई भी हो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं मौलवी नहीं कुर्ता कहाँ तक उसका नीचे یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی عرب کے آتے ہوں گے ہندوستانی آتے رہتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر وہ ٹھہرتے رہے چہرہ بھی دیکھیے گا تو مسلمان نہیں معلوم ہوتا نیچے کرتے سے معلوم ہوتا عرب کا ہوگا یہ تو وہ تو ان کا لباس ہے کہ یہاں بھی آئے ہندوستان میں آئے نماز بھی نہ پڑھی جیسے کرتا ان کا یہ نیچا ہے تو تو ان کا لباس ہے یہ نہیں کہ نیچے کرتا پہننے کی عبادت ہے ہم مسلمان یہ نیت کر لیں کہ حضور پہنتے تھے ابھی بھی پہن لیکن کیا اسی نیچے کرتے پہنے کے اندر حضور کی سنت ختم ہو گئی حضور کی بڑی سندت یہ ہے کہ تم حضور کی پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ اپنی تہلیمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بیر بھی کرو اور سنت کا تم اتنا خیال کر رہے ہو تحزل پڑھو تو فرض تحزیل کیا پڑھتا تو فرض بھی نہیں پڑھ رہا اور کُرتا نیچا ہے یہ تو سنجے آگے آئے کون کہتا کرتا کہ نیچا پہنو اور کون پہ اعتراض کرے گا کہ نیچا کرتا کون نہیں ہے صاحب حضور پہنا کرتے تھے نہیں یہ تو عادت تھی آپ کی وہاں کی زندگی تھی ایسی آپ ہی پہنتے تھے تحس باندھنے کا ان کا طریق تھا آپ ہی تہن باندھتے تھے صاحب کرام نے پنجام پج... پہنے پنجام پہنتے تھے تو کرتا ہم یہ نہیں کہتے تھے نیچا ہو کم از کم گھٹنے کے پاس تو ہو کچھ تو اپنے چھپا ہوا رہے اور جب رکو میں جا رہے تو کیا ہوگا اور میں جائے گا تو, تو ہی تک کا ہے وہ پیچھے کا حصہ سب پہنے ہوئے تو ہے مگر پہنے ہوئے نہیں ہے سارا حصہ معلوم ہو رہا ہے برا نقشہ سامنے آ رہا ہے تک گٹرے کے پاس تو ہو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جہاں تم دفتر میں جا رہے ہو اور حکومت کا قانون ہے بھائی کھانے پینے کا سلسلہ پیٹ کا اور قانون ہے کہ دفتر میں اس لباس کو پہن کر اگر قانون ہو تب اور قانون اگر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کیا نکال دو گا دفتر سے کیا افسر اوپر افسر والوں کو لکھے گا کہ یہ ایسا لباس پہن کرا تھا دفتر میں تو وہ کیا لکھے گا اس کو الگ کر دو جب قانون نہیں ہے تو کیا مجبوری ہے فالو اگر ہے تو بھائی اس فالو کو بجا لاؤ اس کا انکار نہیں ہے کم از کم میں آ کر تو اس قسم کے لوگ اپنے کرتوں کو پبیسوں کو اوپر کر لیا کرے پھر چاہے باہر نکل کر اندر کر لیا کرے اگر ان है ایسی خوشی ہے تو ہمیں خوشی ہو نہیں چاہیے یہ موٹی سی بات ہے باریک بات ہے اس میں کیا زور پڑتا ہے کیا خرچ ہوتا ہے اس میں پتل ہے لباسی وسط پتلون ہے پہنو کون منع کرتا ہے لیکن ٹکر سے اونچی ہو ٹکنے ڈھکے ہوئے مم. نہیں ہونے چاہیے کیوں کہ مرد کو ٹکرے ڈھکنا حرام ہے مم. اور ہر وقت کا گناہ ہے عورت کو ٹکرے ڈھکنا فرض ہے اگر اس نے ٹکروں کو کھولا تو بڑی گنہگار ہو جائے گی اور مرد کو ٹکروں سے اونچا پہننا فرض ہے اگر ٹہر ڈھکے تو حرام کیونکہ تو اس نے مشاورت اختیار کی ہے مسلمان کی کون کس کا مسلمان مسلمان عورت کی جس نے ابھی مثال دی تھی فوج کا کپتان کا لباس اور اور پولیس کا کپتان لباس اور مگر دونوں محکمے سرکاری ہیں لیکن ایک سرکاری محکمہ دو سرکاری محکمہ کے لباس کے افطار نہیں کر سکتا ایسی مسلمان عورت بھی اللہ کی بدی مسلمان ہے مسلمان مرد بھی اللہ تعالی مسلمان مرد ہے لیکن اس مسلمان مرد کو مسلمان عورت کی مشابت شٹر صورت لباس پہننا اختیار کرنا حرام ہے نظر پیش کی تھی مزید. کہ جب ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی بذا قطر صبح لباس پہننا حرام تو جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کسی صبح شکل اس کا لباس اس کا سرباد پہننا کرتا جائے تو اور بھی ہے سخت ہے اور حضرت کا گناہ رہا نماز جو لوگ وجہ کر لیتے ہیں اور اس کو موڑ لیتے ہیں وہ تو اس لیے کہ نماز خبون نہیں ہوتی جس کے ٹکرے ڈھکے ہوئے ہوں گے نماز کے اندر مرد کے نماز خبن نہیں ہوگی اور عورت اگر ٹکرے کھوے ہوئے ہوئے نماز کے اندر نماز ہی نہیں ہوگی کتنا اہم مسئلہ ہے لیکن اچھے خاصے پڑھ لکھے بھی اپنے لباس کا بھی خیال نہیں کرتے وہ یہاں تک کا کتا پہن لیا اور پجامہ ٹکرے ڈھکے ہوئے اور ایمانوں کو تو بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ جو اپنی خوب نہیں مفدی کا خون ہوگی باہر بات میں نے ہے کچھ کھانے کے عرض کیا میں نے کہ پالک مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی پینا دونوں ہاتھوں کا پہلے دھونا بعض کو دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ موٹی بات یہ نہیں کہ مست نے نہیں ح کھانا کھا خا رہے تھے ایک صاحب آئے حضور فرمایا آؤ کھاؤ وہ بیٹھ گئے ان کے ہاتھ سے انہوں نے کھایا حضور سیدھا تو کیا ہوا سیدھا ہاتھ میرا بے, اچھا بے کار ہے حضور فرمایا اچھا تو بےکار ہی ہوگا تو بیکار ہو گیا ہاتھ ہاتھ بےکار ہوگا اتنی آپ کی تکلیف ہوئی تو منافق بھی آپ کے پاس آتے تھے نا سارے بنے ہوئے اور ساری تھے نہیں وہ مناسب اب چونکہ آپ وہی آتی تھی وہی کے ذریعے سے کر کرتے تھے فنا فنا شخص منافق ہے حضور اپنے کاتب کو فرما کر لکھ دو اس کا نام مناسب لکھ دو جب حضرت اس کا چرچا ہوا تو وہ صدیق ڈر گئے فرم ڈر گئے تو کبھی کبھی ان کاتب سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور نے کہیں میرا نام تو مناسب اسے ڈرتے تھے کتنا پارٹی کا ایمان تھا اور اپنے ایمان کی حفاظت کسی ان کو خاص شریف میں تھی تم مناسب بیٹا میرا ہاتھ بے کار بےکار ہوگا اور بیکار ہو گیا تو جزو نے فرمایا کہ پارکی مار کر نہ کھاؤ ان کے ہاتھ سے کھاؤ کیوں نہیں ہم اس کو ماحول باپ سمجھتے چلتی ہوئی بات یہ بہت اہم بات ہے یہ معاشرت اسے کہتے ہیں معاشرت تو ہم اپنے مسلمان اپنے اسلامی معاشرے کے پورے پابند ہیں کیوں صاحب کوئی تاجر دکان بڑی بڑھیا کھولے ہوئے یہ میں نے ماسک اب مابلک بات ہے اس کو کھولے ہوئے اس امریکہ اپنا آدمی بھیجا جاؤ سو رائفل اور ان سو رائفلوں کے لیے کارتوس ایک ہزار جا کے ہمارا دیکھ رہا ہوں اگر ساتھ لا سکتے ہو تو ساتھ لاؤ وہ مال آ گیا, کسی طرح سے آ مال آ گیا. اور دکان میں اس نے رائفل اور کارتوس رکھ لی اور سرکار سے پرمنٹ नहीं। اجازت نہیں دی رائفل رگی ہوئی ہیں کارتوسی رکھے ہوئے اپنے اس کا انسپکٹر تھا گزرا یہ تم نے دکان کب سے کھول لی ہے چھ مہینے ہو گئے اچھا ہمارے محکمہ کے اندر تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کیا نام ہے تمہارا ایسی دکان کا نمبر ہمارا کہیں لکھا نہیں ہے تو پولیس کی اطلاع ہوگی نہیں ہوگی مقامی پولیس کو اطلاع ہوگی نہیں ہوگی تمہارا کیا نام ہے اچھا اچھا ہم اپنا رجسٹر دیکھیں گے اس وقت کچھ نہیں کہا اب تمام رجسٹر کو تلاش کر رہا ہے کہایا کہیں درست نام نہیں ہے اچھا وہ کاغذ دیکھ لو تم نے ان رائفل اور کارتونسوں کی دکان کھولی اس کا کاغذ سرکاری زیادہ نامہ پھر بھی دیکھ لو کیوں تو کہیں بھی نہیں پھر تم نے کیسے کھولی کیوں مال دیا میں نے مال مگایا وہاں سے میں نے دکان میری اپنی کسی اور کی نہیں میں نے خریدا میں بیچتا اس میں کیا بات ہے اچھا کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر تو پھر آپ نے تانو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ ہی پر بیٹھے یہ بغاوت یہ سرکشی اچھا دو چار سپاہیوں کو لے کر اور دکان پر آ کر تالا اور مر اس پر لگا دی اب کچھ نہیں بول سکتا اور گرفتار کر لیا تو صاحب اپنا مال دیا تھا میں نے دوسرے سے مال لیا دکان میں نے کھول لی اس میں حکومت ہی کیا بات ہے اس میں قانون کیا بات ہے بات صحیح آئی نہیں آئی مزید. تو حکومت اس معاملے کے اندر دخل دے رہی ہے اس انتظام کے اندر ہی بول رہی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے مومنین اپنی حکومت رہنے والوں کے اندر بولتی ہے کہ تم نے معاملہ اس طرح کیوں کیا یہ چیز تم نے اس طرح کیوں خریدی اس طرح کیوں بیچی اس طرح معاملہ تم نے کیوں کیا تو جیسے حکومت حاک مجازی کو بادشاہ مجازی کو معاملات میں ہمارے دخل دینے کی کا حق حاصل ہے وہ آپ کے حق میں تو اور زیادہ ہے کیونکہ نظام قائم کرنا ہے آپ سے محبت سے فرمایا تھا مدد سے بھائیوں کو بلاؤ میں تین سے بات کروں گا یہ ہے جو منہ میں آتے رہی عرض کہتا رہا آپ خالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تو